رب شراہلی صدری ویسرلی امری وحل العقدانی یفقو کو صورت الماعیدہ آیت نمبر پینتیس سے آیت نمبر تینتالیس تک پڑھیں گے سب سے پہلے مختصر تفسیر پھر اس کے بعد انشاء اللہ لفظی ترجمہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیله لعلکم تفلحون قرآن پاک اللہ رب العزت کی ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہماری روح کی اصلاح کرتی ہے ہمارے اعمال کی افعال کی اصلاح کرتی ہے قرآن پاک کے نزول کا مقصد ہی یہی تھا کہ وایو ذکی ہم کے قرآن کے ذریعے ہم تزکیہ نفس کر لیں ایک قرآن ہی واحد ایسی کتاب ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق کیسے بنانا ہے اپنا تعلق کیسے قائم کرنا ہے قرآن پاک نے زندگی کے ہر شعبے پر روشنی ڈالی ہے ہر بات بتائی ہے کچھ بھی ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو قرآن پاک اگر حاکمانہ یا سزا کا قانون بیان کرتا ہے تو ساتھ ہی مربیانہ انداز میں ذہنوں کو جرائم سے باز رہنے کے لیے بھی ہموار کرتا ہے کچھ ہی آگے چل کے اللہ رب العزت نے چوری کی شری سزا بیان کی ہے اسی لیے اس سزا کے ذکر سے پہلے اللہ تعالی نے اپنا خوف آخرت کا خوف اور جنت کی ہمیشہ والی نعمتوں کو انسان کے ذہن میں حاضر کیا ہے تاکہ رب کا خوف پیدا کر کے آخرت کا خوف پیدا کر کے جنت کی ہمیشہ والی نعمتوں کے شوق میں انسان کا دل جرم کرنے سے متنفر ہو جائے یہی وجہ ہے کہ اکثر جہاں اللہ رب العزت نے جرم یا سزا کا ذکر کیا تو پہلے اتق اللہ کہہ دیا جیسا کہ عیسایہ مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو کیونکہ خوف خدا ہی واحد وہ چیز ہے جو انسان کو حقیقی طور پر ظہری اور پوشیدہ جرم کرنے سے روک سکتی ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وب إِلَيْهِ وسیلا اور اس کی طرف کرب تلاش کرو الوسیلا یعنی اللہ کا قرب تلاش کرو لفظ وسیلہ جو ہے یہ وصل سے ہے وا سین نام جس کے معنی ملنے اور جڑنے کے ہیں یہ لفظ سین اور سواد دونوں سے تقریباً ایک ہی معنی میں آتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ وسل یعنی سواد کے ساتھ صرف ملنے اور جڑنے کے معنی میں آتا ہے جبکہ وصل سین کے ساتھ رغبت اور محبت کے ساتھ ملنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسا کہ امام راغیب اسفہانی رحمہ اللہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے سواد کے ساتھ وسلا وسیلہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو دو چیزوں کے درمیان میل اور جوڑ پیدا کرتے خوب میل اور جوڑ رغبت اور محبت سے ہو یا کسی دوسری صورت سے اور سین کے ساتھ وسیلہ کے معنی اس چیز کے ہیں جو کسی کو کسی دوسرے سے محبت اور رغبت کے ساتھ ملا دے اللہ تعالی کی طرف وسیلہ ہر وہ چیز ہے جو بندے کو رغبت اور محبت کے ساتھ اپنے معبود کے قریب کر دے اسی لیے صالحین تابعین نے اس آیا مبارکہ کی تفسیر میں وسیلہ کی تفسیر انہوں نے کیا کی ہے اطاعت قربت ایمان نیک آمال حضرت قطع فرماتے ہیں کہ تقرر وسیلہ سے کیا مراد ہے یعنی اللہ کی طرف تقرب حاصل کرو اس کی فرما برداری اور رضامندی کے کام کر کے وسیلہ ایک اعلی درجہ بھی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ انشاءاللہ اللہ عطا کریں گے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آزان سن کر یہ دعا پڑھے اللہ تم کام آتی محمد وباس وبعثه مقاما محمودا لدی و جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو اس شخص کے لیے قیامت کے دن میری شفات واجب ہو جائے گی پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وجا ہدو فی سبھی رب کی رامے جہاد کرو اچھا ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہ جو ہے یادین امن اللہ و بتاغ ال ہل وسیلہ تلاش کرو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وسیلہ سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی ذات کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دیں کہ ہم کہیں اللہ فلاں کے صدقے فلاں کے وسیلے سے ہمارا یہ کام ہو جائے ایسا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں صحیح دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے کہ کسی زندہ یا مردہ کا نام لے کر یہ نہ کہا جائے کہ اللہ اس کے اس کی وجہ سے اس کے لیے اس کے وسیلے سے یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے صحیح وسیلہ کیا ہے کہ رب کی بارگاہ میں اپنے نیک اعمال پیش کیے جائے جیسا کہ ایک لمبی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا جس میں تین لوگوں کا ذکر تھا وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے تو ان تمام نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا کہ اللہ ہم نے یہ نیک عمل کیا ہے اگر تجھے پسند ہے تو ہم اس کے بدلے میں تو سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری یہ مشکل آسان ہو جائے اسی طرح اللہ کے ناموں کا وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے لیکن کسی کو وسیلہ بنانا کہ اللہ اس کے وسیلے سے اس کے صدقے یہ جائز نہیں ہے تو گویا آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت نے تین چیزوں کا حکم دیا ایک تقوی کا دوسرا کہ اللہ کا تقرب حاصل کرو نیک اعمال کر کے اس کی اتاد فرما برداری کر کے اور تیسرا وجہ صدی لی رب کی راہ میں جہاد کرو وب تہ الوسیلہ کہ نیک اعمال کر کے اس کا قرب تلاش کرو نیک امال اسی میں آگے تھے اور ان نیک امال میں جہاد بھی شامل تھا لیکن آمالی صالحہ میں جہاد کا اعلی مقام بتلانے کے لیے جہاد کو اللہ رب العزت نے الگ سے پھر دوبارہ ذکر کیا کہ وجہ ہی اس کی میں جہاد کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وزیر وطینامی الجہاد یعنی اسلام کا اعلی مقام جہاد ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کافروں کے متعلق بیان کیا کہ جن لوگوں نے کفر کیا قیامت والے دن اگر ان کے پاس زمینیں ہوں تمام زمینیں ان زمینوں کے بیچ جتنا کچھ ہے یہ سب کچھ ہو اور اسی کی مثل اور بھی ہو یہ ان تمام چیزوں کو رب کی بارگاہ میں پیش کریں اور عذاب سے چھوٹ جائیں تو ایسے نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جہنم میں جس کو سب سے کم عذاب ہوگا اس سے اللہ فرمائے گا اگر تیرے پاس زمین میں موجود سارے خزانے ہوں تو کیا تو انہیں اپنے چھٹکارے کے لیے دے دے گا دوست کی کہے گا جی ہاں اللہ فرمائے گا میں نے تو تجھ سے جب تو ابھی آدم کی پیٹ میں تھا اس سے کہیں زیادہ آسان چیز کا سوال کیا تھا وہ چیز کیا تھی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا مگر تو نے انکار کر دیا اور آخر شرک ہی کیا یہ صحیح بخاری میں موجود ہے اللہ فرماتے شرک کرنے والے اگر جہنم سے نکلنا بھی چاہیں گے تو نہیں نکل سکیں گے ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ والا عذاب ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں ساری کو <اللہ> فرمایا اور جو چوری کرنے والا مرد اور جو چوری کرنے والی عورت ہے ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو یہ بات قابل ذکر ہے کہ چوری کے سلسلے میں جو الفاظ قرآن پاک میں آتے ہیں وہی زنا کی سزا میں بھی ہیں یعنی ویسے تو قرآن پاک میں زیادہ تر مردوں کا ہی ذکر کر دیا جاتا ہے کہ مردوں میں عورتیں بھی داخل ہوتی ہیں لیکن دو جگہ ایسی ہیں جہاں پہ عورتوں کا بھی ذکر ساتھ کیا گیا ایک چوری اور دوسرا زنا ازانیا تو ازانی فجلی یہاں بھی وساری کو وساری کا تو لیکن یہاں پہ پہلے مرد کا ذکر ہے اور بعد میں عورت کا ذکر ہے و میں پہلے عورت کا ذکر ہے بعد میں مرد کا ذکر ہے اس میں کیا حکمت ہے مفسرین نے اس کی بڑی حکمتیں لکھی ہیں ان میں سے ایک حکمت یہ انہوں نے بیان کی کہ چوری کا جرم مرد کے لیے بنسبت عورت کے زیادہ سخت ہے کیونکہ اس کو اللہ تعالی نے قصبے معاش کی وہ قوت بخشی ہے جو عورت کو نہیں بخشی اس پر قصبے معاش کے اتنے دروازے کھولے اس کے باوجود اس نے چوری جیسا جرم کیا اور زنا کے معاملے میں عورت کو حق تعلق نے اتنی شرم و حیا کے ساتھ نوازا ہے اتنی شرم و حیا کے باوجود اس نے اتنا شدید گنا کر لیا اسی لیے چوری میں مرد کا ذکر پہلے ہے اور زنا میں عورت کا ذکر پہلے ہے اللہ فرماتے ہیں یہ جو چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والے اور... اور عورت کو جو میں نے سزا دی ہے یہ کیا ہے جزا امبیما کا سبا جو انہوں نے چوری کی اس وجہ سے ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اور کیا ہے نکال عبرت ہے سزا ہے اللہ کی طرف سے لفظ نکال کے معنی عربی لغت میں ایسی سزا کی ہے جس کو دیکھ کر دوسروں کو بھی سبق ملے اور وہ بھی یہ گنا کرنے سے باز آ جائے اسی لیے اکثر نکال کا بامحاورہ ترجمہ ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے عبرت گویا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ ساری کو وصاری کا تو فخیا ہوا جزا کا سب نکال اللہ میں اللہ رب العزت نے چوری کی سزا کی حکمت بھی بیان کر دی کہ اس کی حکمت یہ ہوگی کہ ایک کا ہاتھ آپ کاٹو گے دوبارہ معاشرے میں کسی کو اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ یہ گنونا جرم کر سکے اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نے اس گناہ کے بعد توبہ کر لی اپنی اصلاح کر لی تو اللہ بھی اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں اگر تو اس پر دنیا میں حد جاری ہو جائے تو آخرت میں اسے اس جرم کی سزا نہیں دی جائے گی اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جب معاملہ اس کی چوری کا حاکمے وقت تک پہنچ جائے تو پھر کسی بھی صورت حد ساکت نہیں ہوگی حدیث میں آتا ہے ایک مخزومی عورت کے معاملے میں جس نے چوری کی تھی قریش کو بڑی فکر لاحق ہوئی انہوں نے اس معاملے میں کہا کہ کون رسول اللہ سے گفتگو کر سکتا ہے پھر انہوں نے حضرت اسامہ کو بھیجا حضرت اسامہ نے سفارش کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ میں سے ایک حد میں سفارش کرتے ہو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوگے اور آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو تم سے پہلے کے لوگ اسی وجہ سے گمراہ ہوگے کہ جب کوئی شریف یعنی کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کی جاتی اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنتے محمد پہ چوری کرتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لہو ملک يعذب منیشا منیشا؟ آپ جانتے نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمان و زمین کی وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے وہ تو ہر چیز پر قادر ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ لا يحزنت يسارعون فی اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو یہ جو لوگ مرتد ہو جاتے ہیں کفر میں چلے جاتے ہیں کفر میں جلدی کرتے ہیں منہوں سے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن ان کے دل مومن نہیں ہے ایمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہودی ہیں وہ کیا کرتے ہیں سما اون نلیل آخرین ان کی عادت کیا ہے ان کی عادت یہ ہے کہ وہ سما اون نلیل جھوٹی باتوں کو بڑا غور سے سنتے ہیں غلط باتیں سننے کے عادی ہیں کہ وہ کسی اور قوم کی بات سنتے ہیں آپ کے پاس نہیں آتے آپ کو فیصلہ کرنے والا نہیں مانتے کسی اور کے پاس جاتے ہیں رب کے کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور ان کا کہنا کیا ہے کہ تم تم نے یہ گنا کر لیا اس گنا کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ لو اگر تو کوئی آسانی والا معاملہ ہو تو لے لو اس فیصلے کو اگر نہ آسانی والا ہو تو چھوڑ دو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے دل اللہ پاک نہیں کرتے ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی یہودیوں کی یہی علامت بیان کی کہ بہت زیادہ جھوٹ سننے کے عادی ہیں اکا الون علی سہت حرام کھاتے ہیں سہت کے لفظ معنی کسی چیز کو جڑ یعنی کسی چیز کو جڑ سے کھود کر برباد کرنے کے ہیں اسی معنی میں قرآن کریم نے فرمایا فیوس ہے یعنی اگر تم اپنی ہر حرکت سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ اپنے عذاب سے تمہیں تہس نحس کر دے گا یعنی تمہاری جڑ اور بنیاد کو ختم کر دیا جائے گا اور قرآن پاک میں اس جگہ پہ لفظ سوہت سے مراد رشوت ہے رشوت کو سوہت کہنے کی وجہ کیا ہے رشوت کو سوہت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ رشوت نہ صرف لینے والوں کو برباد کر دی ہے بلکہ یہ پوری قوم پوری ملت پورے ملک کی جڑ بنیاد جڑ اور بنیاد کو تباہ و برباد کر دیتی ہے جس ملک میں رشوت چل جائے وہاں قانون بند ہو کے رہ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رشوت لینے والے اور دینے والے پر لانت کرتے ہیں اور اس شخص پر بھی جو ان دونوں کے درمیان دلال اور واسطہ بنے پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا اللہ نے فرمایا کہ جب یہ اہل کتاب آپ کے پاس فیصلہ لے کر آتے ہیں تو آپ کی مرضی آپ چاہیں تو ان کے فیصلوں ان کے درمیان فیصلہ کر دیں چاہے تو نہ کریں اب بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہمارے پاس اپنا معاملہ لے کے آئے تو ہم ہمارا دل کرے تو ہم فیصلہ کر دیں نہ دل کرے تو نہ کریں لیکن اگر فیصلہ کرنا ہے تو انصاف کے ساتھ کرنا ہے کیوں انب المقصدین انصاف کرنے والوں سے ہی اللہ محبت کرتے ہیں آئیے انہی آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا اوہلینہ لوگ اللہ, اللہ سے اور تلاش کرو الے تم جہاد کرو فی سبیلی اس کی راہ میں لا تاکہ تم تفلی پاؤ اندینہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کافارو کفر کیا لو اگر ان لہم یہ کہ ہو ان کے لیے ما فل عرضی جو کچھ زمین میں ہے جمین سارا ومسل ہو اور اتنا ہی اور مو اس کے ساتھ لیفتدو تاکہ وہ فدیے میں دے دیں بہی اس کو منازابی یوم قیامہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے ما تو قبیلہ تو نہیں قبول کیا جائے گا ان سے والاہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے علیم دردناک یریدونا وہ ارادہ کریں گے این یخرجو یہ کہ نکل جائے مناری من آگ سے حالا کہ نہیں ہے وہ بھاری جینا نکلنے والے منہا اس آگ سے والم اور ان کے لیے عذاب, عذاب ہے مقیم ہمیشہ رہنے والا وہ سارق اور چور مرد و اور چور عورت فقتا وہ پسطم کاٹ دو ان دونوں ہاتھ جزائن بدلے میں بیما کا اس کے جو ان دونوں نے کمایا نکال عبرت ناک سزا ہے من اللہ, اللہ کی طرف سے واللہ اور اللہ عزیزن بہت غالب ہے حکیم خوب حکمت والا ہے فمن تابا پھر جس نے توبہ کر لی ممباد ظلم ہی اپنے ظلم کے بعد و اسلح اور اس نے اصلاح کر لی فن اللہ تو بے شک اللہ یوبو آلیہ توبہ قبول کرتا ہے اس کی اگر تابہ یا کے بعد ایلا الا یعنی الف والا الا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا اور اگر تابہ یا کے بعد الا آ تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کرنا اللہ فرماتے ہیں اگر وہ اپنے ظلم کے بعد اصلاح کر لے تو بے شک اللہ ان پر توجہ فرماتا ہے ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے ان اللہ بے شک اللہ غفور بخشنے والا رحیم رحم کرنے والا ہے علم تعلم کیا نہیں آپ نے جانا لہو اسے کے لیے ہے ملک سماوات بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی یو وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور معاف کرتا ہے جسے چاہتا ہے ولیہ کلش ان قدیر یا اے الرسول رسول اے رسول لا کا نام نا غمگین نا غم آپ کو الدینہ وہ لوگ جو یساریونا جلدی کرتے ہیں فلکفری کفر میں من اللہ ان لوگوں میں سے جو کالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے بی ہم اپنے منہوں سے ولم تو من اور نہیں ہے ان کے دل ولم تو اور نہیں ایمان لائے قلوبہم ان کے دل و مین اللہدینہ اور ان لوگوں میں سے ہادو جو یہودی ہوئے سما وہ بہت سننے والے ہیں جھوٹ سما بہت سننے والے ہیں لیکون آخرین دوسری قوم کے لیے لمب کہ نہیں وہ آئی ابھی آپ کے پاس یو وہ بدل ڈالتے ہیں الکالیما بات کو مم ممبادی موازی ہی بعد ان کی جگہ سے یقولونا وہ کہتے ہیں ان اونتی تم اگر تم دیے جاؤ حاضا یہ فخو تو لے لو اسے اتو اور اگر نہ تم دیے جاؤ یہ فہدرو تو بچو وَمَن يُرِد اللہ اور جو شخص کے ارادہ کرے اللہ فت ن اسے گمراہ کرنے کا فلن تم تو ہرگز نہیں آپ اختیار رکھتے لہو اس کے لیے من اللہ اللہ کے ہاں شیئن کچھ بھی دیکھیں عقیدے کی بات ہے اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کسی کو گمراہ کر دے تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے ہدایت دینے کا اختیار نہیں رکھتے اور آج ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہیں ہے آپ جو چاہے کر سکتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اختیار ہی نہیں رکھتے ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ مختار کل ہے یہ بہت غلط عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل ماننا ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے آپ حق میں آپ کے حق میں ہدایت نہیں ہے اور یقین جانیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی ہدایت دینا ہوتا تو کوئی بندہ بھی کافر نہ رہتا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہدایت دینا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو آپ کو اتنے عزیز تھے جو آپ سے بے حد بے پناہ محبت کرنے والے تھے وہ ہدایت سے کیسے محروم رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مرتے وقت ان کے سرحانے بیٹھ کے بار بار کہہ رہے تھے اے میرے چچا لا اللہ کہہ لے لا اللہ کہہ لے لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو پتا چلتا ہے مختار کل ایک اللہ کی ذات ہے یہ عقیدے کا مسئلہ بہت نازک ہے اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا باقی ولی پیر پیغمبر سب ایک طرف میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہے یہ بھی کچھ نہیں کر سکتے اللہ فرماتے ہیں وہ میور اللہ اور جو شخص کے ارادہ کرے اللہ فتنا تہو اسے گمراہ کرنے کا فلن تم لکھا تو ہرگز نہیں آپ اختیار رکھتے لہو اس کے لیے من اللہ اللہ کے یہاں شعین کچھ بھی اولئیک الذین یہی وہ لوگ ہیں کہ لم یرید اللہ نہیں ارادہ کیا اللہ نے ایو طاہیرہ یہ کہ پاک کر دے قلوبہ ہم ان کے دلوں کو لہم ان کے لئے فی الدنیا دنیا میں خزیون رسوائی ہے والا ہم اور ان کے لئے فی الاخرتی آخرت میں عذاب ان عذاب ہے عظیم بہت بڑا سمہ اونا وہ بہت سننے والے ہیں للکذب جھوٹ کو اککالونہ بہت کھانے والے ہیں لسوتی حرام کو رشوت کو فانجاؤ کا پھر اگر وہ آئیں آپ کے پاس فحکم تو آپ فیصلہ کر دیں ان کے درمیان او یا عارض منہ پھیر لیں انہم ان سے و ان تورس اور اگر آپ منہ پھیر لیں گے انہم ان سے فل یذروکا تو ہرگز نہیں وہ نقصان دے سکتے آپ کو کچھ بھی و ان اور اگر حکم تھا آپ فیصلہ کریں فح تو فیصلہ کرے ان کے درمیان بالکشی انصاف کے ساتھ ان اللہ بے شک اللہ یو پسند فرماتا ہے المقسطین انصاف کرنے والوں کو وطیفہ اور کیسے کیوں کر یو حق کی کا. وہ فیصلہ کرنے والا بنائیں گے آپ کو وہ ان دہم حالانکہ ان کے پاس اتوراتو تورات ہے اس میں بھی اللہ کا حکم ہے طول وہ پھر جاتے ہیں من بعد کا اس کے بعد وما کبل بالمومنین اور نہیں ہے وہ بالمؤمنین مومن و آخرا ان الحمد رب العالمین